بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں شفا تین اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں سب سبح اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں سب پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں المتی امرا پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا جی اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا اڑو بوئیں کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کاپ رہے ہوں گے اب خوشیاں نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم واقعی پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے كنا عظاماً نخرة کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے اولو تل کے ادن کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی فَإنَّمَا واحدة حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی فَإِذَا هُم <بِالسَّاهِرَة> اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے هل أتاك کیا تمہیں موسا کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے فَتَخشا اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو پھر موسا نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا ثم أدبر پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا رب کو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى آخرِ کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے تم اشد کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا اوقاسن کہاں اس کی چھٹ خوب اونچی اٹھائی پھر اس کا توازن قائم کیا اخرو جب اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اخرو جمین اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا الج اوسل اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے مت الملی انام سامان جیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے رو پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا یوم سنسا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا وہ بریز الجہ ملی اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی جہی دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگی قوم اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے بانس رکھا تھا ان جنت اس کا ٹھکانا ہوگی یس سلون کیا نس نموس یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی لکھو تمہارا کیا کام کے اس کا وقت بتاؤ علم اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے انما انت منذر من يخشاها تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے کانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں